محترم سامعین السلام علیکم آج کا موضوع ہے اپنی گاڑی اپنے موبائل اور اپنے ایم پی تھری پلیئر کو لائبریری بنائیے عجیب بات ہے انسان ہر وقت اپنے کپڑوں کو اپنے موبائل کو اپنے جوتوں کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اپنی گاڑی کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے مگر اپنے سیکھنے کے عمل کو اپڈیٹ نہیں کرتا ہمارے ہاں عوام کو تو کیا خواص کو بھی اس کا احساس تک نہیں بعض کو شوقی نہیں اور بعض کو فرصت نہیں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیکھنے کی عمر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹی کی حد تک ہے اس کے بعد ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اور بعض لوگ سیکھنے کا شوق تو رکھتے ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے کر نہیں پاتے اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے لائبریری جوائن نہیں کر پاتے یاد رکھیں ہر انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سیکھنے کے عمل کو بھی اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے بلکہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت کس طرح گزارتا ہے اور فارغ وقت بھی ہر انسان کے لیے مختلف ہے بلکہ صرف کچھ ہی دماغی کام اور مصروفیت کے کام کو چھوڑ کر تقریباً ہر مصروف وقت کو بھی انسان سیکھنے میں گزار سکتا ہے جیسے گاڑی چلانے یا اس میں سفر کرنے کے وقت کو کیونکہ اکثر آدمی ہر روز آفس جانے اور واپس آنے کے لیے گاڑی یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بعض مرتبہ خریداری کے لیے دوستوں سے ملنے کے لیے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی گاڑی استعمال کرتے ہیں شاگرد یونیورسٹی آنے جانے کے لیے بس استعمال کرتے ہیں ڈرائیور حضرات کی تو زندگی کا اکثر حصہ ہی گاڑی میں گزرتا ہے اسی طرح انسان سفر میں بھی گاڑی ریل یا جہاز استعمال کرتا ہے اب اگر ہر انسان صرف آفس آنے میں آدھا گھنٹہ اور جانے میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہے تو پانچ دن کے حساب سے پانچ گھنٹے تو یہ ہو گئے اور ہفتے کی چھٹیوں میں گھومنا پھرنا اس کے علاوہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑی چلانے یا سفر کرنے والے وقت کو ہم کسی اچھے کام میں استعمال نہیں کر سکتے لیکن اب آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس وقت کو بھی ہم سیکھنے میں گزار سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت ساری آڈیو کتابیں مختلف موضوعات پر دستیاب ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس وقت کو تعلیم میں اور سیکھنے میں گزار سکتے ہیں ویسے بھی جب ہم گاڑی میں اپنا وقت صرف بے مقصد موسیقی سننے یا ایف ایم ریڈیو سننے یا ٹریفک کو برا بھلا کہنے میں گزارتے ہیں تو اس وقت دراصل ہم اپنی شخصیت کے فریم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے کیونکہ آج کل ایف ایم ریڈیو میڈیا اور اخبار کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ لوگوں کو کس طرح شوق کریں خوفناک واقعات سنا کر عوام کو خوف زدہ کریں میڈیا کے اس منفی رجحان نے ہمارے ذہنوں پر بہت برا اثر ڈالا ہے اس لیے اگر ہم اس وقت میں اپنے لیے کوئی اچھا مواد حاصل کر سکتے ہیں تو وہ دو چیزیں ہیں ایک علم دوسرا موٹیویشن اب تو مختلف موضوعات پر سینکڑوں آڈیو کتابیں دستیاب ہیں جیسے موٹیویشن پر صحت پر سائنس پر اسلام پر مذہب پر گول سیٹنگ پر لیڈرشپ پر تاریخ پر ہاتھ پر نفسیات پر اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات پر دستیاب ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب تو قرآن کی تفسیریں حدیث کی کتابیں دوسری اسلامی کتابیں بھی آڈیوز کی شکل میں موجود ہیں تفسیر معرف القرآن حضرت مفتی شفیع عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو خود میں سن رہا ہوں آڈیو میں جس کا مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے بقول ایک مفکر کے انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ سارا دن سنتا ہے اور سوچتا ہے ایک سروے کے مطابق آپ تین مہینے کی ڈرائیو کے دوران اتنا مواد اور علم سن کر سیکھ سکتے ہیں جتنا ایک سیمسٹر کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر سیکھ سکتے ہیں آج کل تو بڑی بڑی لائبریریوں میں بڑے سیکشن صرف آڈیو کتابوں کے لیے ریزرو ہیں جس سے آپ اپنی پسند کی آڈیو کتابیں خود تلاش کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی گاڑی کو اپنی موبائل کو اور اپنے ایم پی تھری پلیئر کو لائبریری بنا سکتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں میں نے خود ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنا فارغ وقت گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یا کسی چیز کا انتظار کرتے ہوئے بہت کچھ پڑھنے میں اور سننے میں گزارتے ہیں ایک دوست نے بتایا کہ جب وہ یونیورسٹی آتا اور جاتا ہے تو اس کے آنے جانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس لیے وہ اس بس میں بیٹھ کر اپنی موبائل سے قرآن پڑھتا ہے اور اب تک وہ دو قرآن ختم کر چکا ہے یہاں ملائیشیا میں بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ مسجد میں جماعت کی نماز کے انتظار کے دوران قرآن پڑھتے رہتے ہیں موبائل سے ایک آدمی کے مطابق جب بھی وہ ٹیکسی پر سفر کرتا ہے تو اس میں جتنا بھی وقت لگے چاہے 5 منٹ 10 منٹ اس میں وہ موٹیویشنل کورس وزڈم کورس انسپریشنل کورس سیلف امپرومنٹ کورس وغیرہ پڑھتا رہتا ہے جس سے اس کو بہت فائدہ ہوا اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی اسی طرح ایک دوست کے مطابق اس نے لیڈر شپ پر کتابیں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اپنی موبائل پر سنی اور پڑھیں اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کو جو مضمون اچھا لگے اس کی آڈیو تقریریں یا کتابیں کسی لائبریری سے حاصل کر لیں یا پھر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کی سی بنا کر گاڑی میں چلاتے ہوئے سنا کریں یا موبائل میں یا ایم پی تھری پلیئر میں ڈال کر اس کو سنتے رہیں اگر آپ کے پاس اسمارٹ موبائل فون ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اس میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر جو موضوع آپ کو اچھا لگے اس کی کتابیں یا اس اپلیکیشن کو ڈاؤن کریں اور اس کو استعمال کریں اگر آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں, تو پھر سننے پر اکتفا کریں نہیں تو سننا اور پڑھنا بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں اچھی باتیں سننے اور پڑھنے سے آپ کے اچھے جذبے بنیں گے اور آپ کی تخلیقی کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھے گی محترم سامعین میں نے تو ان باتوں پر عمل شروع کر دیا اور مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں پر پہلی فرصت میں عمل کریں گے اور آپ خود اپنی زندگی میں واضح پازیٹیو چینج محسوس کریں گے محترم سامعین مجھے امید ہے کہ آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے آپ کی رائے اور تاثرات کا انتظار رہے گا میری ای میل ہے جے اے بی اے ایل او یو سی ایچ ایٹ جی میل ڈاٹ کم. میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا نئے آڈیوز کے ساتھ کامیابی کے نئے اصولوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں السلام عليكم